algo mais le chat اللہ <تصفح> الحمد للہ واحد ہوں وسلات وسلام والا ملا نبی اما بعد اماب سامعین گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 سے ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالہمزہ ہی ونفخہ ہی ونص بسم اللہ الرحمن الرحیم وینج اللہ الذين اتقوا بمفازتهم لایہ مسح مس والم یحظن وہ جنت اور نجات دے گا اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ان لوگوں کو اتقو جو متقی تھے جو ڈر گئے اللہ تعالی سے بے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے بے کی با سبب کا معنی دے رہی اللہ تعالیٰ نجات دے گا جہنم کے عذاب سے اللہ دین ان بندوں کو اتقو جو ڈر گئے جو تقوی اختیار کر گئے اور اللہ ان کو نجات دے گا بے ان کی کامیابی کی وجہ سے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں تقوا اختیار کیا اور تقوا سبب ہے کامیابی کا تقوا جو ہے وہ سبب ہے کامیابی کا پیچھے مجرمین کا ذکر ہے جن کو جہنم کا عذاب دیا گیا اور ان کے کچھ عذر بیان کیے گئے جن کو وہ عذر بنا کر پیش کرتے رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وطب احسن مِن رب بن مِن قبل یہ عطی حکومت وقت تھا کہ قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو پیروی کر لو پھر لوگ کیا کہیں گے ایک بات یہ کہیں گے کہ اپنے اس اطاعت نہ کرنے پر حسرت کا اظہار کریں گے حسرت اب حسرت کا وقت تو نہیں ہے یا کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہدایت دیتا تو ہم بھی متقین میں سے ہوتے انہیں گمراہی ہی اللہ پر ڈال دیں گے یہ بھی جھوٹ ہے اللہ تعالی نے تم پر وہی بھیجی تھی وہی تم تک پہنچائی تھی جنت اور جہنم کا راستہ تم تک پہنچایا تھا تم نے خود قبول نہیں کیا اور یہ بات اللہ پر ڈالتے ہو اور تیسری بات یہ کی کہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے دنیا میں جانے کا لو انا لو ان کہ مجھے ایک بار پھر بھیج دیا جائے اس کا معنی یہ کہ جو پہلی زندگی ہمیں ملی تھی دنیا میں گزارنے کے لیے وہ تھوڑی تھی ہم سمجھ نہیں سکے حق تک پہنچ نہیں سکے یہ بھی جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی نبیر اسلام کی حدیث ہے ہمار و امتی ما بین ستی سب نسناتن میری امت کی عمریں ساٹھ اور سترہ سال کے درمیان ہے اور یہ عمر فہم حق کے لیے کم نہیں ہوتی یہ بہت لمبی عمر ہے اللہ پاک فرمان علم مائی تذکر اور فی من تذکر وجا حکم النظیر ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا ہے یہ عمر چھوٹی نہیں ہے وجا حکم اور دوسری بات یہ کہ تمہارے پاس نذیر ڈرانے والا آ چکا ہے ڈرانے والا آ چکا ہے وہ اپنی داں تم تک پہنچاتا ہے تم فوراً قبول کر لیتے یہ تو ایک لمحے کی کاروائی ہے تمہیں تو ساٹھ سال دیے گئے ستر سال دیے گئے اسی نبے سال دیے گئے اور تم آج دوبارہ عمر مانگ رہے ہو دوبارہ بھی اگر تمہیں عمر دے دی دنیا میں بھیج دیا پھر بھی تم کفر کرو گے تقریب کرو گے یہ بھی ازر باطل ہے کہ تمہیں عمر دی گئی عمر کم نہیں ہے جبکہ نذیر تم تک آ چکے یا تو یہ ہوتا کہ تم خود حق کو تلاش کرو اس میں پھر کئی سال لگ سکتے ہیں کہاں سے ڈھونڈے حق کہاں سے ملے گا یا تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں انبیاء تمہارے پاس آئے انبیاء کی دعوت انبیاء کے نمائندے تمہارے پاس آئے حق پیش کر دیا کیوں تو چل لمحات کا کام ہے یہ حق ہے اس کو قبول کر لو قبول کر لیتے چند لمحات کا کام ہے یہ تھا تو یہ بھی ادھر باتل ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے جو پہلے بھیجا گیا تھا وہ عمر کم تھی کم کیسے تھی لمبی عمر تھی وہ فن حق کے لیے بہت طویل عمر تھی وہ یہ ان کے باطل قسم کے آزار ہیں جو وہ رکھیں گے اور قرآن نے سب کی تقدیر کی تبھی تو, تو فرمایا وہ یوم القیامت ہے تر النبی نہ قدب و ہو اور قیامت کے جناب دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا پہلا جھوٹ کیا ہے پہلا جھوٹ یہ کہ ہمیں دنیا میں عمر کم ملی زیادہ عمر ملتی تو ہم قبول کر لیتے دوبارہ بھیج کے دیکھ لو دنیا قائم کر کے دیکھ لو اب کی بار ہم قبول کر لیں گے یہ جھوٹ ہے عمر کم نہیں دی گئی عمر بہت دی گئی دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی اگر اللہ نے ہدایت دے دیتا تو ہم مٹق بن جاتے یہ بھی جھوٹ ہے اللہ نے اقامت حجت کی انبیاء کی دعوت تم تک پہنچائی جنت کا راستہ بھی بتایا اور جہنم کا راستہ بھی تو تم نے اختیار کیوں نہیں کیا ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ماترک تو منشئی یو قرمے جنہ ان لا بقت حدس تو تم دے میں نے تمہیں نہیں چھوڑا جب تک وہ راستہ واضح نہیں کر دیا جو جنت میں پہنچا سکتا ہے تو راستہ بتا دیا سمجھا دیا جہنم کا راستہ بھی اس راہ پر چلو گے جہنم ملے گی اس راہ پر چلو گے جنت ملے گی تو حجت تو قائم ہو چکی تم نے مانا اور نہ مانا جس نے مان لیا وہ متقب بن گیا جس نے نہیں مانا وہ جہنم ہی بن گیا وہ شرک اور کفر کا مرتقب ہو گیا تو ان لوگوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل تقوا کا انجام بیان کر رہے ہے بھائی نجل الدین تقو اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو اتقو جو ڈر گئے اپنے رب سے بے مفاظت ان کے کامیاب ہونے کی بنا پر کہ شاباش تم پر تم نے عقیدے کو سمجھا توحید کو پہچانا سنت کی معرفت حاصل کی ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیا یہ تمہاری کامیابی کے سباب ہیں تو ایسے لوگ عذاب میں نہیں جائیں گے ایسے لوگ نجات پا جائیں گے جنت کے ہیں لا یہ مسو ولا هم یا نہیں چھوئے گا ان کو کوئی تکلیف یا کوئی برائی یا کوئی عذاب انہیں نہیں چھوئے گا یہ کامیاب لوگ ہیں ولا هم زنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے نہ ان میں حزر و ملال آئے گا غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات کا سب ختم کوئی غم نہیں اب خوشیاں, خوشیاں راحتے ہی خوشیاں رہتے ہی رہتے چھوٹا موٹا غم اگر ہوگا بھی تو ایک حدیث کے مطابق مومن کو جنت میں ایک ہی حسرت ہوگی وہ مجلس یہ وہ لمحات جو اللہ کے ذکر سے خالی تھی حسرت کا دیکھا کاش ان مجلسوں میں ان لمحات میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا باقی کوئی حسرت نہیں اہل باطل ان کی حسرتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں اہل جنت پر کوئی حسرت نہیں ہوگی خوشی خوش فرمایا کہ اللہ خالق گل شعین اللہ ہر شے کا خالق ہے یہ دعوا صرف اللہ نے کیا ہے باقی لوگ جتنے مابودان بادرا کو پکارتے ہیں کسی کا اپنے معبود کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے دعوے کی ضرورت ہی نہیں ہمت ہی نہیں یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں اللہ نے کیا ہے کہ صرف اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے چھوٹا ذرہ ہو یہ اوپر نظر آنے والے آسمان ہو اس سے بھی اوپر اللہ کی کرسی اس سے بھی اوپر اللہ کا عرش جو سب سے بڑی مخلوق ہے اس ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے ہر شے کا خالق اللہ ہے جب وہ خالق ہے تو پھر وہ عبادت کا مستحق ہے اللہ تعالی نے اپنی صفت خلق کا ذکر کر کے الاحم اللہ پھر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے جب وہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے تو وہی معبود اور کوئی معبود نہیں یہ ایک دلیل ہے اس کے معبود ہونے کی روح والا کل نشم وکیل اور وہ ہر شے پر نگرانی کرنے والا تدریر کرنے والا توکل بولتے ہیں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا جب اس کے اسپرد کر دیا تو وہی تدویر کرے گا وہی نگرانی کرے گا وکیل ہر شہ پر وکیل ہے وہ. ہر شے پر اس کا امر چلے گا اس کا تصرف چلے گا یہ بس کے خالق ہونے کی دلیل ہے جب امر اللہ کا چلے گا تدویر اللہ کی چلے گی تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے کا جواز ہے جس کے ہاتھ میں نہ امر ہے نہ خلق ہے نہ تجویر ہے مشرق کتنا بڑا بے وقوف ہے خلق اللہ کے پاس خالق اللہ ہے تجویز اللہ کی ہے امر اللہ کا ہے اللہ لہ الخل امر اللہ کے لیے خلق بھی ہے اللہ کے لیے امر بھی ہے پھر اس کی عبادت کرو خلق اس کا امر اس کی تجویر اس کی عبادت کسی اور کی جو پرلے درجے کی حماقت اس لیے ہوا کہ بل لدی نے کف اور آیا تھا ہاں مخالد اس میں ہوا اور اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی رزق کے خزانے اس کے پاس ہیں مخالد مقلاط کی جمع یہ اقلیت کی جمع جس سے کسی کو کھولا جائے رزق کے خزانے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس وہ مالک ہے یہ بھی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے معبود ہونے کی دلیل ہے جب سارے خزانوں کا مالک وہ ہے رزق کا مالک وہ ہے تو تم کسی اور کو پکارو گے کیا اس کا جواب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی تین دلیلیں پیش کی ایک اس کا خالق ہونا دوسرا اس کا سارے امور کا نگران ہونا اور تیسرا اسی کے پاس آسمان اور زمینوں کی چابیوں کا ہونا تینوں دلیلیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو پکارا جائے اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے اور کفار کو دیکھ لو اس علم اور معرفت کے باوجود وہ غیر اللہ کو پکارتے کیا اس کا جواز ہے تو پرلے درجے کی بے ہے سخافت ہے حماقت ہے اور ولدین کفر ادا آیا احمر الخاصر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یہی لوگ خسارے میں گھاٹے میں بڑا خسارہ پانے والے اور کفر تو بڑے خسارے کا باعث کیا اس عذاب کا عالم ہوگا نبی السلام نے اپنی حادیث میں یہ تو بتایا ہے کہ سب سے چھوٹا خسارہ کیا ہوگا سب سے چھوٹے خسارے کا عذاب کیا ہوگا مگر سب سے بڑے خسارے کا عذاب نہیں بتایا خود ہی فیصلہ کر لو حدیث میں ہے کہ انار آزاد میوز او تحت قدر جمعراتان جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نچلے طلبے میں جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے اور یغلی بہما دماغ ہو اتنی شدت ہوگی ان کوئلوں میں کہ اس کا دماغ کھولے گا سب سے ہلکا خسار ہے تو سب سے بھاری خسارے کفر کرنے والے تو بڑے خساروں کے متحمل ہوں گے یہ عذاب قابل برداشت نہیں وہ کیسے برداشت ہوگا اللہ ہم سب کو آفیت دے کل آفاغ اللہ تھا بدھو او پیچھے یہ تین دلائل ہم نے بیان کیے معبود ہونے کے لیے اور جاہلو تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں کسی اور کی عبادت کروں قل افاغ اللہ تھا امرونی آبدو ائل جاہلون کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تو نہیں تم حکم دیتے ہو مجھے اعبدو میں عبادت کروں سیدھی عبارت اس طرح ہے کہ تم مجھے حکم دیتے ہو میں عبادت کروں غیر اللہ کی اب فیر اللہ کو مقدم کیا جو مفرول ہے آگو دکھا مفعول کی تقدیم کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ غیر اللہ جن کے نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی حقیقت ہے نہ ان کے پاس خلق ہے نہ امر ہے نہ وہ نگرانی کرنے والے ہیں نہ کسی شہر کی چابی ان کے پاس ہے اس غیر اللہ کی عبادت کرنے کا تم مجھے حکم دیتے ہو بہ کی باتیں ہیں یہ اور کتنا یہ حقیر تمہارا یہ حکم اور کتنی حقیر یہ بات ہے اے جاہل ہو جاہل وہ جس پر علم نہ ہو امل بھی نہ ہو اے جاہلو ان قرآن کا خطاب کتنا وعید سے بھرا و تنویر سے بھرا ہوا کہ یہ باتیں جاہل کی باتیں جاہلانہ باتیں علم کی باتیں پیچھے گزر گئیں اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا اس بنا پر کہ وہ خالق ہے مالک ہے تصرف اس کے پاس ہے تدبیر اس کے پاس عمر اس کے پاس اور پھر وہی ذات چابیاں اس کے پاس ہیں رزق کی چابیاں اور کسی کے پاس نہیں کوئی غیر اللہ تمہیں ایک ذرہ اناج کا نہیں دے سکتا اللہ کے پاس چابیاں سارے خزانوں کو مالک ہے قبل شرط والا من, من الخاصرین اور بتا تحقیق یہ لام اور قد دو یہ قسم کے قائم مقام ہوتی ہیں اللہ یہ بات قسم کھا کے بتا رہا ہے اوحلی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یہ وحی کی جا رہی ہے اور ان سارے انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے ان سب کی طرف وہی کی گئی اور کی جا چکی کیا وہی میں شرد اگر شرک کر لیا تم نے یہ بطمنا عمل تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے گر جائیں گے بلا تو کنند اور تم ہو جائے گے تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے اس قدر شرک کی شناعت اور نحوست ہے سب سے قیمتی اعمال انبیاء کے ہیں خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حسنہ قرار دیا گیا جن کے عمل قیامت تک کے لیے آئڈز مثال ہیں نمونہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں فردا کے تمہیں شرک کر لیا تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور یہ بات تمہیں بتا رہے ہیں اور تم سے قبل ہر نبی کو بتا چکے اور سورہ نام اللہ تعالی نے اٹھارہ بھی آ کے نام لیے اٹھارہ بھی آ کے اور پھر فمہ کہ والر لہاوت ہوں ماکان ہوں یا محض اگر یہ شرک کر بیٹھتے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ سب برباد ہو جائے سب ضائع ہو جائیں گے اگر شیر کر بیٹھتے ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے اللہ نے ہر نبی سے یہ بات کی آخری نبی جو اللہ کے حبیب ہیں خلیل ہیں لیکن قانون قانون ہے آپ بھی سن لیجئے اگر آپ بھی شیر کر بیٹھے تو آپ کے بھی سارے اعمال ساری نیکی اور اچھائیاں ضائع ہو جائیں گی برباد ہو جائیں گی یہ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے ہمارا قیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر ہی نہیں سکتے ہمیں بتایا جا اگر نبی کو شرک کی بنا پر یہ تنوی کی جا سکتی ہے دی جا سکتی ہے سارے امال کی بربادی کی تمہاری کیا حیثیت تم بھی اسی وعید کے مستحق ہو اس کا مانا یہ ہو کہ شرک کرنے والا پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر لے صبح و شام نیکیاں کرے تحجت پڑے روزے رکھے اگر شرک اس کے اندر موجود ہے خواب و عقیدے میں ہو عمل میں ہو تو ساری محنتیں اور سارے عمار تو شرک نہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا جب نہ لا آزم بی لاش لاسعید کا بھی خرابرت آزم کے بیٹے اگر زمین بھر کے گناہوں کی لے آئے شرک نہ کیا ہو پر پوری زمین مغفر سے بھر دوں گا شرک نہ کرنے کی برکت سے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا یہ شرک نہ کرنے کی برکت توحید کی برکت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجیے وہ آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں اے گروہ امیا اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے سارے امال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے جس کا معنی یہ کہ نبوبت بھی چھین لوں گا نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کے امال برباد ہو نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو مانا یہ منصب بھی چھین لوں گا اور خاصرین کی سخت میں کھڑا کر دوں گا اتنا یہ بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی معصحیت ہے کہ سب کچھ ختم تو آپ نے کیا کرنا اللہ فاڈو بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو یا پھر اللہ مفرول باخر ہو رہا ہے اس کی تقدیم حسر پیدا کر رہی مانا بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو عقیدے اللہ کی جناب میں گستاخیاں منسوخ کرنا گالیاں دینا کوئی کہتا ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں کوئی کہتا عزیر اللہ کا بیٹا کوئی کہتا عیسا اللہ کا بیٹا اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسے قدر کرنے کا حق ہے اور وہ زمین یوم اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی آباد متو میں آسمان آسمان متوئی لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں اس ذات کی عظمت دیکھو زمین اس کی مٹھی میں ہوگی ساتواں سمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا اس بات ہے ایک مٹھی کا دوسرا دائیں ہاتھ کا ہمارے سر ایمان ہے مٹھی کیسی ہے دائیں ہاتھ کیسا ہے؟ یہ معلوم نہیں جیسے اللہ کے شہن شان شایع. ہاں ہماری طرح کی نہیں ہے مٹھی نہ ہماری طرح کا دائیں ہاتھ ہے کیوں کیونکہ لہ سک ہشی ہی وہ ذات تشویش سے پاک ہے تمہارا ان صفات پر ایمان ہے جیسے یہ صفات وارد ہوئی ویسے ہمارا ایمان کسی تعویل کے بغیر کسی تاثیل یا تشریح کے بغیر دونوں صفات حق ہیں اللہ کے لیے ثابت ہیں معنی ان کا معلوم ہے کیفیت معلوم نہیں شریک مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرنے کے متنازع ہے تنقید ہے شان کی کمی اے بے اللہ کے حق میں کیونکہ شریک مقرر کرنے کا معنی کمزوری کو ظاہر کرنا بڑھاتے ہیں کسی آپ کے پاس فرمائے کی کمی چلو کوئی پارٹنر ساتھ مل جائے مل کر کاروبار کر لے یا آپ کے پاس ادبی طاقت کی کمی کاروبار وسیع ہے بندے کم ہیں چلو کسی اور کو ملا لیں پارٹنرشپ کر لیں کوئی نہ کوئی مل مل کر کر کمزوری ضرور ہے ورنہ اگر کمزور ہو تو دنیا کی تجارت کا پرافٹ کو ہے فوراً پھونکنا ہے تاکہ قیامت قائم ہو جائے فرمایا کہ اس وقت سے فرشتہ کھڑا ہے سر جھکایا ہوا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے لیکن نظریں عرش کی طرف اوپر ہیں لیکن کتنی مشکل کیفیت ہے سر جھکا ہو اور نظریں اس طرح اوپر کیا خوف کا عالم اور شور بھی منہ میں دبایا ہوا ہے یہ نہیں کہ سامنے رکھ کے کھڑا ہو جائے امر آئے گا تو اٹھا کے پھونک دیں گے امر آ گیا اٹھانے کی بھی تاخیر نہ ہو منہ میں سور دبا ہو امر آئے تو فوراً پھونک دے نبیر اسلام کے عزیز کئی فائن ہم وقت میں سور میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا ہے فرشتوں کی حسا دیکھیں حاقی چار بڑے فرشتے ان میں ایک اسرافیل جبرائیل ہیں اسرائیل ہیں اسرافیل اور مکائیل بڑا فرشت لیکن خوف کا عالم دیکھو کتنا اللہ تعالی کے عمر کی تعلیم تب سے کھڑا ہے اور سور منہ میں دبائے ہوئے سر جھکا ہے اللہ کے عمر کی تعلیم کے لیے نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں عرش محلہ کی طرف اللہ کا امر آ اور اس کی تعمیل میں اور تکمیل میں اتنی بھی دیر نہ ہو اٹھا کر دیکھنے کی آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی یہ سور اٹھا کر پھونکنے کی فرشتوں کی اطاعت کا عالم اتنا خوف اور انسان اس قدر بے خوف ہے اللہ کا امر آ رہا ہے دن رات آ رہا ہے دیکھتا ہے پڑھتا ہے جانتا ہے مانتا نہیں کیوں نہیں مانتا ہماری برادری میں ایسا نہیں ہے ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کہتے ہمارے بزرگ ایسا نہیں کہتے ہمارے پیر صاحب ایسا نہیں کہتے ہمارے ایمان صاحب ایسا نہیں کہتے ایسی ضرورت فرشتوں کو دیکھو اللہ کے عمر کی حیبت اور حضرت انسان کو دیکھو اتنی جرت اور جسارت تو فرمایا کہ جب سور بھونکا جائے گا تو سارے من منفی, منفی الارض بیہوش ہو جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں اللہ منشا اللہ مگر وہ جس کو اللہ چاہے اس ہے جس کو اللہ تعالیٰ بے سے بچا لے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے باقی سارے آسمان والے سارے زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے. بےوشی سے بچا ہوا کون ہوگا اس میں کوئی وضاحت نہیں جس کو اللہ چاہے بعض علماء نے دو مخلوقات کا ذکر کے بے ہوش نہیں ہوں گے ایک جنت کی روحیں دوسرا جنت کے غلام بچے جو خدمت اور معمور ہوں گے اور بعض علماء نے ملائکہ کو اس میں شامل کی کہ فرشتے اس بے ہوش نہیں ہوں گے کیونکہ منف سماوات آسمانوں والے سارے بے ہوش ہوں گے رسوانوں میں کون ہے فرشتوں کے علاوہ تو اللہ عالم اللہ تعالیٰ کس کو بچائے گا بہوش ہونے سے جو چیز بیان نہیں ہوئی اس کا ہم تکلف نہ کریں اللہ کی صورت کر دیں ثم روفی کا فی اخرا پھر پھونکا جائے گا دوبارہ اخراب یعنی صفت موصوف مذوف ہے ثم روفی کا فی ہے نفتاً دوس دوبارہ پھونکا جائے گا فائدہ ہوں قیام تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوں گے یم کھڑے ہوں گے قیام قائم کی جمع یم نظر سے دیکھنا دیکھتے ہوں گے بڑی دہشت کے عالم میں خوف پاری ہوگا کا ایک مانا یم تھا ضرور بھی ہو سکتا انتظار کرنا انتظار کرنے والے ہوں گے کس کا اللہ تعالیٰ کے حساب کا حساب ہو ہی رہا سدیاں گزر جائیں گی وام کی کیفیت ہوگی اس مقام پر دو بار کے سور پھونکنے کا فکر پہلے سور میں لوگ بے ہوش ہوں گے دوسرے سور میں سارے لوگ جو بے ہوش ہوگی اور جو پہلے قبروں میں مدفون ہے مردہ وہ بھی سب کھڑے ہو جائیں گے. اور قرآن میں ایک اور سور پھونکنے کا ذکر ہے تیسرا سور پھونکنا بھی ہے یعنی سور تین ہے تین سور پھونکے جائیں گے. پہلا جو نفخہ ہے سور پھونکنا وہ گھبراہٹ کا نفخہ ہے نفقت الفضا خود قرآن میں یوم یون فقت سورض منف اسلم فلاؤ سور پھون جائے گا آسمان و زمین والے سارے ڈر جائیں گے گھبرا جائیں گے فضا یہ فضا یعنی پہلا سور سور فضا ہے نفرت الفضا ہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ بے ہوشی کا ہے پھر تیسرا پھونکا جائے گا تمام لوگوں کے کھڑا ہونے کا بے ہوش لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور خبروں میں جو مضفون مردہ ہے وہ خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے جائیں گے ارض معاشر کی طرف واش رقطے پہ نور اور زمین, زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے اپنے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ فصل قدا کے لیے آئے گا تو اللہ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی یا دو صفات کا ذکر ہے ایک اس کا نور دوسرا اس کا رب ہونا رب کے نور سے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی والی کتاب ہو اور رکھی جائے گی کتاب کتاب سنو گا نامے وہ کتابیں جو فرشتوں نے لکھی نیکیاں اور گنا وہ رکھے جائیں گے امال نامے رکھے جائیں گے تاکہ لوگ خود پڑھیں اور دیکھیں امال نامے تقسیم کیے جائیں گے پھر کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ والے جنتی اور بائیں ہاتھ والے جہن میں شہدا اور لایا جائے گا انبیاء اور شہداء کو لانے والا کون ہے اللہ کیونکہ اس دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا اخروی معاملہ سارا اللہ کے پاس ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی حرکت تک نہیں کر سکے گا تو لایا جائے گا کون لائے گا اللہ تعالیٰ کن کو انبیاء کو اور شہداء کو انبیاء لائے جائیں گے ان کی امتیں لائی جائیں گے کیونکہ بعض امتیں انکار کریں گی امت نو علیہ السلام نو علیہ السلام کی امت نو علیہ السلام کی آمد کا انکار کر دیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے ما جانا من نبی حالانکہ نو علیہ السلام وہ نبی ہیں جو ساڑھے نو سو سال تک قوم کے اندر رہے قوم کی حد درمی دیکھو ان کا انکار دیکھو بے شرمی دیکھو ان کی ساڑھے نو سو سا سال اس قوم نے گزارے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں ہے پھر آخری ندی محمد الرسول اور آپ کی امت گواہی دے گی ہمارے پاس قرآن گواہی دیں گے فرشتے گواہی دیں گے مجات کو نفس مشہد ہر بندہ اس طرح آئے گا اس, کے اس پر دو فرشتے مقرر ہوں گے ایک اس کو ہاکنے والا دوسرا اس کے اعمال کی گواہی دینے والا اس کے علاوہ انسان کے آداب گواہی دیں گے زمین گواہی دے گی یوم دن توجہ اخبار ہے بے مربع کا ہے زمین اپنی خبریں دے گی کیونکہ بندے نے بندوں نے ہر کام زمین پر کھڑے ہو کر ہے ہر کام کی رازدان ہے وہ ہر کام کا مشاہدہ کر چکی زمین گواہی دے گی سارے شہداء کو جمع کر دیا جائے گا گواہی دینے والوں کو اللہ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے گی کوئی انکار نہیں کر سکے گا انسان کے اپنے عذاب بولیں گے عذاب کو کھینچ کھینچ کے ملامت کرے گا کہ تم تو میرے خلاف گواہی نہ دو بخود بیان بالحق حق اور فیصلہ کر لیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ سارا فیصلہ حق اور عدل پر ہوگا وہم ہم لائیو ظلم نہیں کیے جائیں گے کوئی ظلم نہیں ہوگا حتیٰ کہ یہ قتصو میرا شادل کرنا یہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف دلائے گا اس کو روندو اس کو مارو جب تک چاہو تاکہ عدل قائم ہو جائے یہ حقوق کا معاملہ ایسا کہ جانوروں کے بیچ میں عدل قائم ہوگا مالک یوم دین وہ روز انصاف کا مالک ہے عدل قائم ہوگا روز جزا کا مالک ہے وہ عدل خائم ہو عدل قائم ہوگا خفیت خلد نسم معاملت بب وہ عالم وما اور ہر شخص کو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کمی نہیں ہوگی ماں حمل جو انہوں نے حمل کیا جو ان کا حمل ہر عمل کی جزا پوری دی جائے گی بلکہ وہ فضل اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اس جزا کو بڑھا بھی دے یعنی چاہیے تو یہ کہ ایک نیکی ہو ایک ہی اس کا اجر ہو اللہ تعالی بڑھا دے گا کم از کم دس گنا تو ہے یہ چاہے تو اس کو پچاس گنا کر دے ستر گنا کر دے سات سو گنا کر دے علام آئے جتنا اور چاہے بڑھا دے سات سو گنا بھی آخری حد نہیں چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر عطا یہ اس کا فضل ہے بہو وہ بیماری فائل اور وہ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جو بندوں کے اعمال ہیں انجام دے رہے ہیں اللہ ان اعمال کو خوب جاننے والا ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ ہر بندے کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا گناہ کیا تو سزا کی صورت میں اور نیکی کی تو جزا کی صورت میں لیکن اگر گناہ کیا تو ایک گناہ کی سزا ایک ہی ہے اور اگر نیکی کی ہے تو چاہیے تو یہ کہ نیکی بھی ایک ہی جزا کی صورت میں ہو ایک ہی بدلے کی صورت میں ہو لیکن نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا کم از کم دس گنا تو ہے ہی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے ستر گنا کر دے سات سو گنا کر دے ایک نماز کو سات سو بنا دے ایک حج کو سات سو بنا دے قبول کر لے ایک در ہم آپ نے خرچ کیا سات سو دن بنا دے اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے جو